But yeah کافی تدبین عطا مجاہدین کے لیے جو وظیفہ مقرر ہوتا تھا اس کو عطا کہتے ہیں تدوین دیوان سے اور دیوان کا معنی رجسٹر تو تدوین کا معنی ہوا رجسٹر تیار کرنا تو مجاہدین کے لیے عطا اور وظائف پہلے سے مقرر تھے لیکن اس کا کوئی رجسٹر نہیں ہوتا تھا سب سے پہلے جو ہے رجسٹر تیار کیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھے نا تو مجاہدین کے عطا اور وظائف کا رجسٹر تیار کرنے کے بیان میں عبداللہ ابنقاب ابن مالک انصاری سے روایت ہے کہ انصار کا ایک لشکر ملک فارس میں تھا اپنے امیر کے ساتھ وکانہ کان عمر عب الجوشا کی کل عامن اور چونکہ سلسلہ لڑائی کا برابر جاری رہتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہ تھا کہ جب کسی بھیجے ہوئے لشکر کو ایک سال ہونے پورا ہونے کو ہوتا تھا تو دوسرا لشکر اس کی جگہ بھیج دیتے تھے اور اس لشکر کو واپس بلا لیتے تھے یہ ان کا معمول تھا لیکن ایک مرتبہ کچھ غفلت ہوئی اور معمول کی خلاف ورزی ہو گئی اس کو بیان کر رہے ہیں وہ کان امر عبل جیوشا فی عام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک لشکر کے پیچھے سال پورا ہر سال, ہر سال کے پورا ہونے پر لشکر بھیجا کرتے تھے فر شغیلا انہم عمر ان لوگوں سے جو ملک فارس میں لڑ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غفلت ہو گئی فلم مرل اجلو بس جب مدت ایک سال کی پوری ہو گئی اور نیا لشکر پہنچا نہیں تو بھی قرض کا سغری اس لشکر والے واپس آ گئے علیہم دل و تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر سختی کی اور ان کو دھمکایا جب کوئی لشکر نہیں پہنچا تمہاری جگہ لینے کے لیے تو تم کیوں چلے آئے اور وہ بھی وہ لشکر والے بھی کوئی معمولی تھے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاب تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روب میں نہیں آئے فقالو اور وہ بولے یا عمر عمر ان کا عنا آپ نے ہم لوگوں سے غفلت برتی وہ ترق تھا پینا الزی امرا بھی ہی رسول اللہ صاحب اور ہمارے بارے میں اس معمول کو آپ نے چھوڑ دیا جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کون سا معمول منعقابل غزیتی بعض ایک لشکر کے بعد سال گزرنے پر دوسرا لشکر بھیجنا اے عمر آپ نے ہم لوگوں سے غفلت برتی اور ہمارے بارے میں چھوڑ دیا اس معمول کو جس معمول کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کون سا معمول یعنی ایک لشکر کے بعد دوسرے لشکر کو بھیجنا پھر ہم کیا کرتے کب تک وہاں پڑے رہتے سال پورا کر دیا چلے آئے حضرت مدر جاتا ہوں بھی سن لیا اس لیے کہ دونوں مخلص تھے لیکن باب سے کیا مناسبت رجسٹر تو آیا ہی نہیں ہمیں عنوان قائم کیا تھا ترجین العطا مجاہدین کے وظائف کا رجسٹر تیار کرنا وہ رجسٹر کہاں گیا بظاہر کوئی مطابقت نہیں ہے بشارین نے یہ تعویل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو غفلت ہوئی لشکر بھیجنے میں اس کا خیال نہیں رہا تو غالباً اسی وجہ سے کہ وہ ریشر کی تیاری میں مشغول تھے بس ہو گئی مناسبت پڑھیے ابن یونس کہتے ہیں سنس سے لے کر تجربہ کرو عیسیٰ ابن یونس کہتے ہیں حد دسنی ابن حد من ابن الکندی بیان کیا مجھ سے اس قصے کے بارے میں جس کو بیان کیا ادی کے ایک بیٹے نے کندی کے کندی کے حوالے سے اب یہ ابن لے آدی ادھی کے ایک بیٹے نے کون سے ادھی یہ بھی نہیں معلوم اور ان کا کون سا بیٹا بیٹے کا نام کیا تھا یہ کچھ پتہ نہیں گیرابی میں جھول ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز نے انا عمر ابنا عبدالعزیز کا تابا حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے خط لکھا کس کو اپنے امال اور گورنروں کو کیا انصلہ مواز الفی کی جو کوئی پوچھے مال کے خرچ کرنے کی جگہوں کے بارے میں کہ مال فے کہاں کہاں خرچ ہوتا ہے یا اس کے مصارف کیا ہیں تو وہ مصارف وہ ہیں کہ جس کا فیصلہ کیا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جس اور جس کو تمام مسلمانوں نے عدل اور انصاف والا اور نبی علیہ السلام کے اس قول کے موافق جانا کہ جا اللہ حق علی لسان عمر وقل اللہ نے حق و عمر کے زبان اور کے دل پر جاری کیا ہے فراز العطیتہ حضرت عمر نے مجاہدین کے وظائف مقرر کیے و اقادہانی ذمتن با فرض علیہ منجیتی اور اہل ادیان یعنی اہل کتاب کے لیے معاملہ کیا عہد اور امان کا اس جزیہ کے بدلے میں جو جزیہ ان پر مقرر کیا تھا ما فرض عالم کا بیان ہے منل جزیر فرض العتی مجاہدین کے وزائب مقرر کیے اور معاملہ کیا اہل کتاب کے لیے عہد و امان کا اس جزیہ کے بدلے میں جو ان پر مقرر کیا تھا کہ تمہاری جان اور مال سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا لم یزرفیہ بخن سن ولا مغل نہیں مقرر کیا اس جزیہ کے اندر اور نہ ہی مال... کسی مال فے کے اندر کوئی خمس یہاں مغلم سے خمس وہ مال فہ مراد ہے بتایا نا کہ فے اس مال کو کہتے ہیں جو کو سے لڑائی بڑائی کے بغیر حاصل ہو جبکہ غنیمت اس کے برعکس ہے لیکن ایک لفظ کو دوسرے لفظ کی جگہ بعض دفعہ استعمال کر لیا جاتا ہے نہیں مقرر کیا اس جزیا میں اور نہ کسی مالپے کے اندر کوئی خمس اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق رکھا ہے کیا مطلب راوی تفسیر تفصیل کرا یا پولو بھی کہ وہ حق ہی بولتے ہیں غلط نہیں بولتے پڑھیے بس ٹھہر جاؤ اب اگر آپ عبارت پڑھیں گے تو مجھے کچھ بولنے کا موقع نہیں ملے گا یا تو آپ پڑھ لیں میں سن کے چلا جاؤں صفہ ڈیڑھ سفے کی عبارت ہے سمجھ گئے نا اس لیے اس کی صورت یہ ہے کہ میں پڑھتا جاؤں اور ترجمہ کرتا جاؤں سفایا جمع ہے صفیون کی کتاب الجہاد میں میں بیان کر چکا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے لیے تین طرح کے سیحام تھے ساہ کا ساہ مل غنیمین سمجھے عام مجاہدین کی طرح ایک حصہ اور دوسرے غنیمت کا خمس الخمس و علم عنما غنیم تم بن شعین فعن اللہ خمو صحو ولی رسولی ولیز القربہ ولیطامہ ول <سفرح> کہ جو بھی غنیمت حاصل کرو تو اس غنیمت کا خمس اللہ کے لیے یہاں اللہ کا نام تو مح تبرب کے لیے اللہ کا ذکر تو محض تبرک کے لیے اللہ کے نام کا حصہ نہیں لگے گا سمجھ نا آگے اس خمس کے پانچ مصارف بیان کیے گئے رسولی ولی دل قربہ وَابْنِ تامہ تو یہ خمس کے پانچ مصارف ہیں نا خمس کے پانچ حصے کیے جائیں گے اس میں ایک حصہ آپ کا ہے تو خمس الخمس کہیے یہ ہوا دوسرا اور تیسرا سہن جو ہے صفی کہلاتا ہے وہ کیا ہے کہ غنیمت میں سے کوئی ایک چیز جو آپ کو پسند ہو غلام ہو باندی ہو تلوار ہو سواری کا جانور ہو کوئی بھی ایک چیز اپنی پسند کا آپ لے لیں سام غنیمت کے علاوہ اس کو شاہ میں صفی کہتے ہیں تو تین طرح کے حصے ہوئے نہیں نمبر ایک شاہمن کا شاہ مل غان آپ مجاہدین کی طرح ایک حصہ اور دوسرا خمس الخمس اور تیسرے شاہ ب کی غنیمت مال غنیمت میں سے اپنی پسند کی کوئی بھی ایک چیز آپ لے لیں اول ذکر یہ جو ہم نے صفی کا مانا بیان کیا ہے اس کے لیے آگے مستقل باب آ رہا ہے لیکن موقع کی مناسبت سے ہم یہیں پر بیان کیے دے جا رہے ہیں کہ اولکرت جوش رہن یعنی شاہمن کا شاہ مل غنیمین اور خنسرخنس یہ آپ کے لیے ہے چاہے آپ اس لڑائی میں بنفس نفیس شریک رہے ہوں یا شریک نہ رہے ہوں سمجھے نہیں آپ کا خود اس لڑائی کے اندر شریک ہونا یہ شرط نہیں یہ مسئلہ تو اتفاقی ہے البتہ تیسری قسم کا جو سہم ہے اس میں اختلاف ہے یعنی صاہ صفی کے بارے میں آپ کے لیے بعد لوگوں نے کہا آپ کے لیے اس وقت ہے جب آپ برس رفیس اس لڑائی کے اندر شریک رہے ہو اور بعد نے کہا مطلقا ترجیح دوسرے ہی قول کو دی گئی ہے کہ جیسے اول و ذکر دو سیام کے اندر آپ کا اس لائی میں شریک ہونا شرط نہیں ہے سہم صفی کے لیے بھی آپ کا اس لائی میں شریک ہونا شرط نہیں ہے تو یہ جو ہم نے سامنے کا معنی بیان کیا اس کے لیے تو آگے مستقل باب آ رہا ہے رہا یہاں جو سفایا کا لفظ آیا ہے تو یہ بھی سفی کی جمع ہے لیکن یہ مال فے کے معنی میں یہ مال فے کے معنی میں وہ اموال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھے اور آپ کو اس میں تصرف کا ہر طرح اختیار تھا چاہے تو آپ اسے اپنی ذات پر خرچ کریں اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں جتنا چاہیں وہ دوسرے لوگوں کے اوپر خرچ کریں جہاں مناسب سمجھیں وہ مراد ہے یہاں پر صفایا سے اور وہ ایسے اموال کون ہیں جو آپ کے لیے ام بنو بن نظیر پہلے نمبر پر اموالے بنو نظیر اس لیے کہ بنو نظیر سے لڑائی بھڑائی کی نوبت نہیں آئی بنو نظیر سے لڑائی بھڑائی کی نوبت نہیں آئی اللہ تعالی نے فرمایا وما آفا اللہ ہوں اللہ رسول ہی منہم پما او جب تم آلئی ہی من خیلی ولار کا اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ دوڑا مدینہ سے دو میل کی دوری پر وہ مقام تھا جہاں بنو ندی کے جو ہے زمینیں وغیرہ تھیں پیدل چل کر گئے تھے تنہا آپ سواری پر گئے تھے باقی سب صحابہ پیدل چل کر گئے تھے لڑائی کی نوبت نہیں آئی اور وہ سلنڈر ہو گئے سمجھے نا تو وہ مارفے ہیں اس کے لیے اللہ نے کیا فرمایا ماں افا اللہ اللہ رسول ہی منہو. اسی طریقے سے جب خیبر والوں سے خیبر والوں سے تو لڑائی بھڑائی ہوئی نا محترا ہوا سب کچھ ہوا پھر آخر میں جو ہے مصالحت ہوئی اور ان لوگوں نے خود یہ کہا کہ یہ زمینیں ہمارے پاس رہنے دیجیے ہم ان زمینوں کے اندر کاشت سے اچھی طریقے سے واقف ہیں آپ سہسلم بھی سوچا کہ ہمارے اصحاب کو نہ تو فرصت ہے کھیتی باڑی اور باغبانی کرنے کی نہ ہمارے پاس اتنے غلام ہیں کہ ان کے ذریعے سے یہ کام لے کہ سے معاملہ بٹائی پر کر لیا کہ تم اپنا کاشت کرو جو کچھ پیدا ہوگی آدھا تم لے نا آدھا ہم لوگوں کو دے دینا قریبی میں فدک والے تھے ان کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے خود گزارش کی پیشکش کی کہ ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کر لیا جائے لیکن خیبر والوں سے جب معاملہ کیا تھا اور زمین ان کے پاس رہنے دی تھی تو مالکانہ نہیں یعنی وہ زمیندار نہیں تھے بلکہ کاشتکار تھے زمیندار نہیں تھے بلکہ کیا تھے صرف وہ کاشتکار تھے زمیں کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو فتح کے بعد جو ہے مفتوحہ زمین مفتوحہ ملک پر جو ہے مسلمانوں کا قبضہ ہو جاتا اور وہ مسلمانوں کی ملک ہو جاتا ہے تو وہ مسلمانوں کی ملک ہو گیا اس وجہ سے زمیندار تو مسلمان تھے زمیندار جو زمین کا مالک ہو اور کاشتکار جو محنت کرتا ہو تو وہ زمیندار نہیں تھے بلکہ کیا تھے کاشتکار اور وہ بھی آپ نے شرط یہ لگا دی تھی کہ جب چاہیں گے ہم تو ان سے یہ زمین لے لیں گے جان سے بعد میں ایسے حالات پیدا ہوئے ان کی شرارتیں سامنے آئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بے دخل کر دیا اس زمین سے وہاں سے بھگایا تو جب یہ معاملہ ان سے ہوا تو فدق مقام قریب میں وہاں بھی یہود آباد تھے انہوں نے خود پیشکش کی کہ ہم سے بھی ایسا ہی معاملہ کر لیا جائے چانچوں سے کہ آدھی زمینوں سے تو ان کو بے دخل کر دیا گیا آدھی زمینوں کو کا ان کو مالک برقرار رکھا گیا اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جب ان کو نکالا تو ان کی آدھی زمین کا ان کو پیسہ دیا خیبر والوں کو کچھ نہیں دیا لیکن فدق والوں کو تو فدک کی آدھی زمین وہ بھی خالصتا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طریقے سے احد کے موقع کے اوپر مخریق یہودی نے ایک باغ آپ کو ہبہ کیا تھا ایک انصاری نے بھی آپ کو جو ایک باغ ہبا کیا تھا یہ سب جو ہے خالص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جو اموال تھے آپ صلی اللہ وسلم اس میں سے اپنی ازواج متحرات کا ایک سال کا خرچہ نکال لیتے تھے اس کے علاوہ آنے والے مہمانوں کے اوپر خرچ کرتے تھے مسافروں کے اوپر خرچ کرتے تھے اور فقراء مہاجرین کے اوپر خرچ کرتے تھے اس کے علاوہ دیگر نوائب مسلمین اور ہوائد مسلمین کے اوپر سرو کرتے تھے یہ نہیں کہ اکیلے چکن بریانی کھاتے تھے سمجھ گئے نہیں نام تھا کہ آپ کا ہے لیکن خرچ تو مسلمانوں ہی کے اوپر کرتے تھے گویا آپ کو حق تصرف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وشال کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے باپ کی میراث طلب کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کر دیا تھا اور یہ فرم آپ کا ارشاد نقل کیا تھا کہ نہ نماشر المبیائی لانور رسو ماں ہم جماعتیں انبیاء میراث نہیں چھوڑتے ہیں کسی کو خارث نہیں بناتے ہیں ہمارا چھوڑا ہوا مال جو ہے ورثا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ صدقہ یعنی تمام مسلمانوں کے لیے وقف ہوتا ہے یہاں صدقہ سے مراد کیا ہے وقف ہے تمام مسلمانوں کے لیے وہ وقف ہوتا ہے حضرت عمر رضیٰ بیران منع کر دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو انتقال کر چکی تھی اچھا اگر وراثت تقسیم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حاصی تھی اس وقت آپ کے انتقال کے وقت کون حضرت فاطمہ حضرت فاطمہ نرینا اولاد کوئی تو تھی نہیں سمجھ گیا نا تو بیٹی کی تین حالتیں ایک سال پیچھے جاؤ اگر مئیض کا بیٹا ہو تو بیٹی اسباب بلغیر ہے یا بیٹا نہیں اگر مئیض کا کوئی بیٹا نہ ہو بیٹی ہو اور وہ صرف ایک ہو تو اس کے لیے نصف تو اگر وراثت ملتی تو حضرت فاطمہ کو کتنا ملتا نشف. باقی نصف حضرت عباس رضی اللہ تعالی نسر آسرم کے چچا تھے اسباب ہوئے نہیں تو نسباقی اسباح ہونے کی حیثیت سے حضرت عباس کو ملتا تو گویا حضرت فاطمہ اور حضرت عباس کے درمیان نسبا نس تقسیم ہوتا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عہد خلافت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آف سلم کا اسبا ہونے کی حیثیت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی مروما بیبی حضرت فاطمہ کا حصہ لینے کے لیے حضرت عمر کے پاس آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اور وہی حدیث دہرائی جو حضرت بب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنا کر کے میراس دینے سے منع کیا تھا ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ مدینہ میں جو آپ کے چھوڑے ہوئے ابوال ہیں اور جس کا میں انتظام سنبھالتا ہوں اگر تم دونوں راضی ہو تو میں تم دونوں کو اس کا متولی اور منتظم بنا سکتا ہوں اس شرط پر کہ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اتباع میں ابو بکر خرچ کیا کرتے تھے اسی طرح تم ان کو خرچ کرو گے انہوں نے اس شرط کو منظور کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں جو اموال تھے آپ کے چھوڑے ہوئے ان دونوں کو ان کا متولی بنا دیا اور یہ بات ذہن میں رکھو حضرت عباس رضی اللہ تعالہ عنہ حضرت علی کے کیا ہوتے تھے چچا ہوتے تھے نا اور چچا باپ کے درجے میں ہوتا نہیں ہوتا تو چچا بھتیجے ہوتے تو ہیں باپ بیٹے کی طرح ہاں لیکن دونوں کے درمیان لڑائی بھی مشہور ہے نا اتفاقی بھی دونوں کے درمیان مشہور ہے ہر دور کے اندر اور ہر قوم کے اندر ہے یا نہیں چانچے یہ ہوا کہ دونوں متولی تھے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی چچا کو بوڑھا دیکھ کر کے دھیرے دھیرے سب قبضہ لیا اب وہ مقدمہ لے کر کے حضرت عباس حضرت علی کو بھی ساتھ لے کر کے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے پاس اور یہ کہا کہ میرے اور اس کے درمیان بائن اقضی بینی و بہن یہاں ابو اداؤد کے اندر بس اتنا ہے کہ آپ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیجئے ورنہ لذ بہت سخت کہا ہے بخاری وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے صرف حاضہ کہنے پر اتفا نہیں کیا بعض روایتوں میں کیا بائنی و بائنا ہاضل خائنل کا دل کیا کیا کہہ ڈالا بہت غصے میں تھے بہت پھکے ہوئے تھے جسے کہتے ہیں اور لیکن کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے بھائی جب وہ چچا ہیں تو باپ کے درجے میں بیٹے کی طرف سے کسی حرکت سے اگر تکلیف پہنچے تو باپ تو اس طرح کے سخت الفاظ بول ہی دیتا ہے زیادہ اس پر زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے بل نے ایک اجمال بیان کیا ہے مسئلہ تو ہے بہت پیچیدہ لیکن میں نے ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور اس کے بعد تلنا کر رہے ہیں اس لیے کہ مضمون تھوڑے بہت فرق کے ساتھ کئی حدیثیں آ رہی ہیں. مالک ابن اوس ابن حدسان کہتے ہیں ارسلا علیہ امرو ہی نا تعلن نہارو آدمی بھیجا مجھ کو بلانے کے لیے حضرت عمر نے اس وقت جب دن چڑھ چکا تھا میں ان کے پاس آیا فوجد تالسن الاثرین مفدین الا رمال کہتے ہیں کھجور کے چھال اور پتوں سے بنی ہوئی چٹائی کجور के چھال اور پتوں سے بنی ہوئی چٹائی تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ تخت کے بغیر چٹائی ہو تو چٹائی کے اوپر کوئی بستر بچھونا چادر وغیرہ بچھا لیتے ہیں لیکن وہاں کچھ نہیں تھا میں نے پایا ان کو بیٹھا ہوا ایک تخت کے اوپر اس تخت کے اوپر بچھی ہوئی چٹائی سے بدن لگائے ہوئے یعنی آپ کے بدن اور چٹائی کے درمیان کوئی کپڑا کوئی چادر کوئی بیڈ شیٹ ہائل نہیں تھی پایا میں نے ان کو بیٹھا ہوا تخت پر اپنا بدن لگائے ہوئے اس پر بچھی ہوئی چٹائی سے فقالا ہی نہ دخل تو تو جس وقت میں ان کے پاس پہنچا انہوں نے کہا یا مالی یا مالی مالک نو کے اندر ترخیم پڑھائے نہیں ترفیم تف, کی غرض سے اس کے آخری حرف کو ایک حرف کو یا دو حرف کو حزف کر دینا جیسے یا عثمانوں سے یا عثم کا آ جا. جائے یا عثمانوں سے یا عثم کا جائے اور عجم میں تو ترخیم بہت زیادہ ہے ارے مندان سے منو منو کہتے نہیں کہتے ہاں سکال ہی نا دخل تھوڑا تو جس وقت میں ان کے پاس پہنچا انہوں نے کہا یا مالک اے مالک ان کا دفا ابیاتمن قون کا تمہاری قوم کے کچھ گھرانے والے میرے پاس آئے تھے وہ انی قد یعنی اپنی حاجت لے کر کے تمہاری قوم کے کچھ گھرانے والے آئے تھے اور میں ان کے بارے میں کچھ دینے کا حکم صادر کر چکا ہوں فقسم فیم تو تم ہی ان کے درمیان اس کو تقسیم کر دو کل تو میں نے کہا لو امر غیری بزالف اگر آپ میرے علاوہ کسی اور کو اس کام کا حکم دیتے جزا محدود ہے تو اچھا ہوتا لیکن حضرت عمر نہیں مانے پکا اس نے کہا کھو دو لے جاؤ اس کو تقسیم کر دو یہ تو ایک ضمنی بات تھی سمجھے نا اب جو وہاں دیکھا اس کو بیان کرنا مقصد ہے فجا اہ یا عمر کے پاس یرفا نام کا ان کا چوکیدار آیا فجا اہو یرف یرفا بس یرفا پڑھو فی المظاہر فوڑے کہ یرف پڑھو فجا اہو یرفا ان کے پاس ان کا چوکیدار یرفا آیا فقار یا امیر المومنین اے المومن حلقا کی عثمان ابن عفانہ و عبد الرحمان ابن اصن و زبیر ابن العوام وسعد ابن ابلوقاص کیا آپ کو رغبت ہے عثمان ابن عفان عبد الرحمان ابن اور دبیر ابن عوام وسعد نے وقاص کے آنے کی کالانہ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں کہا ہاں بلا لو فاضن ان کو اجازت دے دی فضا وہ لوگ اندر آ گئے سمہ پھر تم آ جا یارفا پھر یرفایا پکارا یا میرالمن حلکھا پھر عباس والی یہ سب پلانگنگ کے تحت تھی پہلے کچھ لوگوں کو حضرت علی اور عباس نے یا ان دونوں میں سے کسی ایک نے پہلے بھیج دیا اندر تم جاؤ پھر ہم بعد میں ذرا روک کے آتے ہیں پھر کہا اے میر المن کیا آپ کو عباس اور علی کے آنے میں دلچسپی ہے کالا نام کہاں فوجین ان کو اجازت دے دی کہ آ جائیے فد لوگ بھی اندر آ اب سنیے فقار العباس یا امیر المومنی حضرت عباس نے فرمایا اقدی بہینی و بینا حاضہ میرے اور اس کے درمیان راوی کہہ رہے یا نہیں علی مراد حضرت علی کو لے رہے کہ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیجیے فقار آباد وہ پہلے چار آدمی جو اندر آ تھے نا ان میں سے کسی نے کہا اجل ہاں امیر اقدی بہینا ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیجئے و ارح ہوما آراہ یوری ہُراحت المر منہ ارح و ارح اور ان دونوں کو روز روز کے جھگڑے سے چھٹکارا دیجئے راحت دیجئے مالک ابن اوس یہ سفارش کرنے والوں کا بھانڈا رہے ہیں مالک ابن اوس کہتے ہیں خیلا انما قدمہ الافر لزال خیال کیا جاتا ہے کہ ان دونوں نے ان دونوں نے عباس اور علی نے ان لوگوں کو پہلے بھیج دیا تھا اسی کام کے لیے سمجھے نا کہ جب ہم کچھ بولیں تو تم لوگ تعید کرنا پالا عمر حضرت عمر نے فرمایا اتہ ذرا ٹھہر جاؤ جلدی نہ کرو ابتدا تو د تم سکون سمجھے نا تو ذرا کچھ تیش میں رہے ہوں گے آواز بلند رہی ہوگی تو کہا پر سکون رہو سما اکبلا اللہ کر راہ پھر حضرت اور متوجہ ہوئے اس جماعت پر کون سی جماعت پر جو پہلے اندر آئی تھی فکال اور کہا ان شی دقم بلب ازنی تفو مسماء و عرق میں تم لوگوں کو قسم دلاتا ہوں اس اللہ کی جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے الطا علم انسول اللہ صحسن قال کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول ساس نے فرمایا تھا لالور رسو ماں ترکناؤں صداقتن ہم کسی کو وارث نہیں بناتے جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ پوری امت کے لیے وقف اور صدقہ ہوتا ہے فقال نام انہوں نے کہا ہاں؟ یہ حدیث ہے سما ابلا الا علی گن والا پھر علی اور عباس کی جانب متوجہ ہوئے فقال اور فرمایا ان شیدو کما بلّہ لذیب اِن تقوام السما میں تم دونوں کو بھی اس اللہ کی قسم دلاتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے ہلتال رسول اللہ شاہر کال لال رکھنا ہوں صدا ختن کیا تم دونوں جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ یعنی وقف ہوتا ہے کالا نام ان دونوں میں کہاں سنا تو ہے حضرت نے فرما پر خس رسول اللہ, اللہ خاص اللہ نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خصوصیت عطا فرمائی ہے لم آدم من الناس وہ خصوصیت لوگوں میں سے کسی کو نہیں عطا فرمائی ہے جہاں سے اللہ تعالی نے فرمایا واما اللہ اللہ رسول ہی منہم اور جو مال اللہ نے ان بنو نذیر سے اپنے رسول کو دلوایا تمام مسلمانوں کو دلوایا ہوں کا مرجہ کون ہے بنو نذیر اور جو مال اللہ تعالی نے بنو نذیر سے تمام مسلمانوں کو دلوایا یا اپنے رسول کو دلوایا اس کا مطلب اموال بن الدیر کیا ہیں وہ رسول سے آسرم کے لیے خاص ہے فرمایا فما او جب تم آرخیل ولا رابن تم نے اس کے لیے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ ولاک اللہ رسول و اللہ کل کجی وکان اللہ تعالی افا اللہ رسول بن اور اللہ تعالی نے اپنے رسول کو بنیر کے اموال دیے اللہ مستہ علیہ ولادم تو خدا کی قسم اللہ کے رسول نے ان اموال نذیر میں تمہارے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح نہیں دی اور, نماز اور نہ ہی دونکم تمہیں چھوڑ کر کے خود لے لیا ہو وکانہ رسول اللہ صن یا خود مینار نفقت صنعتم اللہ کے رسول ان اموال میں سے ایک سال کا خرچ نکال لیتے تھے رابی کو شک ہو گیا نفقت سنتن کا یا نفقت ہو نفقت اہل ہی سنتن اپنا خرچہ اور اپنے ازواج م... اور اپنے اہل کا ایک سال کا خرچہ نکال لیتے تھے ویز علما بقیہ اس وطل مال اور جو کچھ اپنے ازواج متعارات کے خرچ سے بچتا تھا اس کو دوسرے مال غنیمت کا برابر قرار دیتے تھے کہ اس میں تمام مسلمانوں کا حصہ ہے سما اقبال الا اقر پھر حضرت عمر متوجہ ہوئے ان لوگوں پر اس جماعت پر جو پہلے اندر آئی تھی فقال ان اللہ لدیب اتنی تقوم و لگ میں تم کو قسم دلاتا ہوں اس اللہ کی جس کی حکم سے زمین آسمان قائم ہے ہل تعلمہ دالک کیا تم اس کو جانتے ہو کال ا نام سما رباس والی پھر علی عباس کی طرح متوجہ فقال ان شی دکم اللہ نظیب اِن تقوم سما ولا میں قسم دلاتا ہوں تمہیں اس اللہ کی جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے لمان کیا تم بھی اس بات کو جانتے ہو کہ اللہ تعالی اموالب الزیر کو خالیہ خالصتت, لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا ہے انہوں نے کہا فلم رسول اللہ صلاح پھر جب اللہ کے رسول سے کو وفات ہوئی قال ابو بکر تو ابو بکر نے کہا انا ولی رسول اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول کا ولی اور خلیفہ ہوں انتا انت حضا الی بکر تو تم اور یہ علی دونوں گئے تھے ابو بکر کے پاس تطلب انتا میرا سکا مین ابن اخیقہ حضرت عباس کو خطاب ہے تم تو اپنے بتیجے اپنے بھتیجے کے مال میں اپنی میراث چاہ رہے تھے ویس البوحادہ میراث امراطی مین بھی اور یہ علی اپنی بیوی فاطمہ کی میراث چاہ رہے تھے اپنے باپ کے مال میں سے سالا ابو بکر تو ابو بکر نے کہا تھا کالا رسول اللہ لالور رسو ماتا رکنا صدق و اللہ یام الساد اور اللہ جانتا ہے اللہ گواہ ہے کہ ابو بکر سچے تھے نیک تھے ہدایت پر تھے حق کی پیروی کرنے والے تھے فولی ابو بکر ان اموالے بن نظیر کا منتظم اور متولی رہے ابو بکر پلما تو ابو بکر پھر جب ابو بکر کی وفات ہو گئی تو انا ولی رسول اللہ و ولی یو ابی بکرین کہ میں اللہ کے رسول کا خلیفہ اور ابو بکر کا خلیفہ ہوں فولی تو ماشا اللہ ان علیحا تو میں ان اموالے بن ال کا متولی اور منتظم رہا جب تک اللہ نے چاہا کہ میں اس کا متولی اور منتظم رہوں فیتا انتا وہادا تو اس وقت بھی تم اور یہ علی آئے تھے وہ انتما جمیون اور تم دونوں ایک ساتھ تھے وہ امرکما وادن تمہارا معاملہ بھی ایک تھا فسا التما تم دونوں نے مجھ سے ان اموالے بنو نظیر کا سوال کیا تھا سلتو میں نے کہا تھا تمہاں ادفوا الح اگر تم دونوں چاہو تو وہ اموال میں تم دونوں کے حوالے کر دوں مالکانہ نہیں منتظمانہ سمجھے نا مالکانہ نہیں بلکہ منتظمانہ اس شرط پر کہ تم دونوں پر اللہ کا یہ حد ہے کہ کہ ان اموال کا تم انتظام کرو گے اس انتظام کے مطابق جو اللہ کے رسول وسلم کرتے تھے جہاں جہاں آپ خرچ کرتے تھے تم بھی خرچ کرو گے پم آہا مننی اعلی تو تم دونوں نے ان اموال کو مجھ سے لے لیا اسی شرط پر کہ ہم اس کا انتظام اور انسرام کریں گے پھر اب تم دونوں میرے پاس آئے ہو افزیا بھائی نکما بھی غلی کہ میں تم دونوں کے درمیان اس کے علاوہ کوئی فیصلہ کر دوں اصل میں پہلے جو آئے تھے وہ تو میراث طلب کرنے کے لیے اب جو آئے ہیں وہ میراث طلب کرنے کے لیے نہیں بلکہ کس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا انتظام اور انسرام ان دونوں کو سپرد کیا تھا کہ مشترک طور پر تم دونوں اس منوال کی دیکھ بھال کرو اور جہاں جہاں اللہ کے رسول علیہ وسلم اور اس کے بعد ابوبکر خرچ کرتے تھے الب میں اسے خرچ کرو لیکن میں نے جیسا کہ بتایا تھا نا کہ وہ دھیرے دھیرے حضرت علی نے سب پر قبضہ کر لیا اب وہ دونوں مل کر کرتے تو ایک دوسرے سے مشورہ کرنا پڑتا تھا اور جن حضرت علی ان سے مشورہ ہی نہیں کرتے تھے جس طرح چاہتا خرچ کرتے تھے تو حضرت یہ آئے تھے کہ ہمارے درمیان اسے تقسیم کر دیے آدھے کا آدھے کا انتظام میں دیکھوں آدھے کا انتظام یہ دیکھیں حضرت عمر کو یہ تقسیم گوارہ نہیں تھی کہ ہم تو انتظام تقسیم کریں گے اور دنیا کیا پسند گی کی ملکیت تقسیم کر دی اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اگر دیکھ سکتے ہو جس طرح سے مشترکاتوں پر دیکھو اور اگر نہیں تم سے نبتا ہے تو واپس کر دو ہم پھر انتظام کریں گے اسی کو کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں تم دونوں کے درمیان اس کے علاوہ فیصلہ نہیں کروں گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے فائن اجز تمہاں انہا اگر تم دونوں عاجد ہو ان اموال کا انتظام کرنے سے فردا الیہ تو وہ اموال مجھے لوٹا دو تعلی ابوداؤد ابوداؤد کہتے ہیں وہ انما سلاہ یقنہ أَن یوس رحو بینا <نِسْفَهَن> یہ اب, اب کی بار عمر و او عباس اور علی نے جو حضرت عمر سے درخواست کی تھی فیصلہ کرنے کی تو دراصل ان دونوں کی درخواست یہ تھی کہ حضرت عمر ان اموال کو دونوں کے درمیان نثانس کر دیں لا النہما جہلا اندا یہ بات نہیں تھی کہ وہ دونوں اس بات کو جانتے نہیں تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لاد رسوما ترکنا فائن نما کانا لا یا الا اللہ سوال اس لیے کہ وہ عباس اور علی رضی اللہ علوم بھی نہیں طلبگار تھے مگر درستگی کے صحیح بات کے فکال عمر تو حضرت عمر نے کہا لا کی علیہ اسم قسم میں اس مال کے اوپر بٹوارے کا نام نہیں واقع کروں گا اس لیے کہ اگر میراث کے طور پر تقسیم کیا جائے تو یہی ہوتا ہے نا بھائی حضرت فاطمہ کا حصہ آدھا ہوتا جس پر علی قبضہ کرتے اور اسبہ ہونے کے حصے سے آدھے پر عباس قبضہ کرتے تو یہ آدھ واد تقسیم ہونے کے سے لوگوں کا ذہن اسی طرح جائے گا کہ ان کو وراثت دے دی ہے جبکہ وراثت اس میں نہیں ہے میں نہیں واقع کروں گا اس پر بٹوارے کا نام آدھا اہ الا ماں ہوا علی میں اس مال کو اسی حالت پر چھوڑے رکھوں گا جس حالت پر یہ پہلے تھا کہ جہاں جہاں علیہ وسلم خرچ کرتے تھے وہاں وہاں یہ مال خرچ کیا جائے گا